اللہ اللہ اللہ محمد و رحمۃ الحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد اللہ فارحمر سب کچھ وہاں سے ہمارا سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے داعش درس نمبر 58 ففٹی ایٹ اور ہمارا سلسلہ درس جو ہے فرض نمازوں کے دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی جو مختصر دعائیں ہیں ان دعاؤں کی مختصر ترجماتوں جی کے سلسلے میں ہیں تو آج جو ہے نماز عشاء کی پہلی رکت کے جو ہے پہلے قہدے میں پہلے قود خفیفہ میں یعنی پہلے رکت کے دو سائزوں کے درمیان جو دعا پڑھنے کے لیے حضرت امیر کمبیر شہز رمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے تو پہلا اور دوسرے دعا جو ہے ہم آپ لوگوں کے مخصر تجمہ کے ساتھ پہنچا دیں گے تو پہلے قدۂ خفیفہ میں نماز شاخ کی یعنی پہلے رکھا کے کہ دو صدموں کے درمیان جو دعیا پڑھ جاتی ہیں وہ دعا آپ نے یہ نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں اللّہ مفتاح لانا بلخ یعنی بہت مختصر جامع دعا ہے اللہ افتح لانا بلخ اللہ اللہ اتنے دفعہ ادھر چکا ہے یہ لفظ کہ اے اللہ کے بانے میں اے اللہ اے میرے رب اے میرے معبوب لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکت کا نام نگرامی ہیں اس مبارک اسوں کو اس میں جامع اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا نام ہے تو نہ ہمیں ہر ایک جو ہے ایک ماں باپ نے جو ہمیں شروع میں ابتدا میں فلاد کے وقت جو نام رکھا ہے اس کو آپ کا اصل نام کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ نے جو نام پسند فرمایا وہ اللہ ہے اسی طرح باقی رحمہ رحیم کریم جو اللہ تعالیٰ کے جیسا ہمار میں سو کے قریب سو سے زائد اسمعال ہوسنا ہیں اور اس کے علاوہ دعا جوشن کبھی مجھے ایک ہزار اسماں ہونا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اس اسما کی تعداد کو منحصر نہیں کہہ سکتے چینئی میں کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے لیے بہت زیادہ اسمعال ہو جاتا اچھے اچھے نام ہیں تو ان تمام ناموں کو صفاتی نام بولتے ہیں ٹھیک تو وہ تمام تمام الفاظ اور ان تمام صفات کا معنی لفظ اللہ کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے جو ہے یہ یہ مبارک اسم بھی دعاؤں کے شروع میں ہمیشہ آ جاتی ہیں تو اللہ نے اپنے لیے اس دعا کھانا پسند کرما اس لیے امبیا اللہ اپنی دعاؤں کے شروع میں قرآن دعا میں شروع میں یا ربانہ کے لفظ زیادہ تر ہیں یا اللّہ تو اللہ اے میرے اللّہ اے میرے رب اے میرے پروندگار ہاں جی اے اللہ اللہ عمہ افطاء اللہ اس کا الگ پڑھیں گے تو افطاہ میلاک پڑھیں گے اللہ افطا اللہ افتاح عربی زبان میں فتح ہے یافتہ ہو کھولنے کے معنی جی آفتاح کھولنے کے معنی آفتاح یعنی اے اللہ کھول دے سامنے حاضر ایک شخص کے لئے عرب بولتے ہیں آفتاح دروازہ کھولنے کے لیے بولتے ہیں افتاح الباپ دروازہ کھولو تو یہاں پر فرماتے ہیں اے اللہ کھول دیجے میرے لیے اللہ آفتاح لََ اے اللہ کھول دیجے ہمارے لیے لنا ہم علام الگ سے نا الگ لفظ یہاں کے معنیٰ لیے, کے معنی میں علّہ ہمارے لیے اے اللہ ہمارے لیے ہاں جی خیر کھول دیجیے اللہ اللہ لنا اے اللہ ہمارے لیے کھول دیجے کیا اچھی بالخیر خیر جو ہے اَ پاک میں صرف مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور ان بالخیر شدید اسات مبارک اندر بھی سرد عدنی اس کے علاوہ وراثت کے باپ میں لوں. ان طرح کے خیرن تو وہاں پر بھی علماء نے اگر اس نے کوئی خیر چھوڑا ہو اور آ سکتے وہاں تشریف کیا ہے مال مال کے معنی میں لیکن خیر کا ایک میں ترجمہ بھی ہیں خیر یعنی مال کو بھی بولتے ہیں بہت خیر والے کو بولتے ہیں ہیں جی سب سے زیادہ بلائی کے معنی میں اور ایک معنی جو اس میں کیا ہے خیر کا ایک بہت وسیع معنی کیا ہے ہاں جی وسیع معنی یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے جو لغت جس شخصی نے لکھا ہے اس کو مفراد راغب بولتے ہیں لکھنے والوں میں سے وہ حرمت ہے خیر کے معنی مایئر غفی ہلکل ہر وہ چیز جو سب کو چیز کے حصول میں راغبت ہے ہر شخص اس چیز کو اپنے لیے حاصل کرنا اپنے لئے پانا اپنے پاس ہونا اپنے لیے ہونا پسند کرتے ہیں او جیسے کل عقل ہر کوئی چاہتے ہیں، میں عقل مند ہوں ہاں جی میں صاف عقل و دانش و فکر ہوں عدل انصاف کا ہونا اور فضل اللہ کی طرف سے احسانات کا ہونا وشِ النافی ہر وہ چیز جو نفع بخش ہے فائدہ مند ہے انسان کی وجود کے لیے ہاں جی ان سب کو خیر کہا جاتا ہے اور خیر جو ہے شعر کا ذد بھی ہے شر جو ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ اسے دور کر رہتے ہیں نفرت کرتے اس سے بچنا چاہتے ہیں ہاں اور خیر کے کے ہر وہ چیز جس میں انسان رحمت رکھتے ہیں اور انسان اس چیز کے حصول میں ہمیشہ فطرت ان طالب رہتے ہیں وہ چیز اس کے لیے پسندیدہ ہے وہ چیز اس کے لیے نفع واش فائدہ مند ہے ہاں جیسے یہاں کا آخر عدل فضل الہی احسانات الہی اور ہر قسم کی نفا واس چیز تو اس طرح جو ہے جب آپ کہتے اللہ افتح لنا بالخیر تو اس کا تجمہ یہ ہوا اے اللہ اے میرے پروگار تو میرے لیے ہر قسم کے خیر کے دروازے کھول دے ہر قسم کے خیر ہاں خواہ وہ میرے دنیا سے تعلق رکھتا وہ خیر خواہ میرا سے رہتا ہر قسم کی بلائی اچھائی نفع واس چیز جو ظاہری میرے وجود سے مربوط ہے میرے جسم سے میرے روح سے مربوط ہے ہاں جی تو ہر قسم کی بلائی ہر قسم کی اچھائی ہر انچان کے نث اور روح اس کے حصول میں راغبت رہنے والی تمام چیزیں اے اللہ وہ ہمیں ان کے دروازے ہمارے لیے کھول دے ہاں جی وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا کریں تو اس مبارک دعا کا یہ تجمہ زین میں بہت ہی جامع دعا ہے اس کے بعد دوسری رقد میں اور ہیں شاع کی نماز شاخ کی دوسری رقط میں جب کودائیں خریدا دو سجدوں کے بیج میں آپ قمر سیدھا کریں گے میں بار بار کہہ ہوں دو سجدوں کے بیج میں کمر سیدھا کرنا واجف ہے زین گرامی جو شاید قمر سیدھا کے وقت تھوڑا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلا جائیں اس کی نماز باطل ہے یہ بیماری ہمارے اندر ہے اس کو ہر صورت میں اصلاح کرنا ہوگا حزین گرامی ورنہ آپ نے نماز تو پڑھ لیا آپ کے نماز باطل ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا باطل نماز سے اللہ سے دور ضرور ہوگا اللہ سے نزدیک نہیں ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں بہت سے پڑھنے والے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ورنہ قرآن نے تو وعدہ کیا تھا ان سلا نہ الفاظ وال من کر غماز جو انسان کو بے حیائی اور برے کا منصوبہ روکتا ہے بول لیکن ہم نماز پڑھنے کے باوجود نہیں روکنے ہے یعنی القرآن تو سچ فرماتا ہے تو یہ ہماری نماز نماز نہیں ہو رہا یا ہماری نماز میں جو ہے حضور قلب کی کمی یا ہم ارکان واجبات ہیں جی سنتیں ان تمام چیزوں کا مغروحات مبتلات ان کا صحیح خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے جو ہے باطل نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے نماز صحیح نہیں ہوتے ہے اس وجہ سے ہم اللہ سے قریب بھی نہیں ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ گناہ کرتے رہتے ہیں لہٰذا ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے دو سازوں کے بیچ میں کمر کا سیدھا کرنا واجب رکوع سے بھی کمر کا سیدھا کرنا واجب ہے کمر سیدھا کرنے کے بعد سمیع اللہ پڑھنا زنگرانی اللہ کے لیے اس بات کو ہرگز سے نہ بھولیے نہ بھولے ورنہ آپ جو ہے کل آپ کو پچھتاوا ہوا تو دوسری رقم میں دو سازوں کے درمیان دو چھوٹی دعا پڑھی جاتی ہیں وہ یہ ہے بہشار دعا ہے اللہ ہاں جی اللّہ بظاہر دیکھنے میں بہت مختصر لیکن بہت جامع دعا ہے جانگرہ میں علّہ بارق علینہ اللّہ اللہ اے میرے اللہ بارک علینا لفظ بارک جو ہے عربی اللہ بس کے لحاظ سے اس بارکا یو بارق و مبارک تَن اسباب اصطلاح کے لحاظ سے چونکہ مجھ میں کچھ طالب علم بھی ہے اس لیے میں تھوڑا سا یہ عربی شرفی لغات کا بھی تھوڑا سا بحث کر لیتا ہوں اور یہ امر حاضر شیخ آباد مل کر حاضر ہیں امر حاضر سے یعنی تو ایک ہستی اس معنی میں اے اللہ تو اللہ اللہ بارک تو برکہ داتا فرما یعنی تو, تو جو ہے بارک ہمیں برکت داتا فرما برکہ یعنی تو امر حاضر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہ ہم بارک لینا لفظ بارک مان کہ شاہ سے مخاطب کر کے بولتے ہیں تو اللہ تجھے مبارک کرے یہ تجمہ ہے جب اللہ سے مخاطب ہو کے بولیں گے بارک تو یا اللہ ہم پر برکت نازل کرے ہاں نا جی دو کہ شاہ سے بولیں گے اللہ ما بارک تو یا اللہ تجھے برکت آتا گا توری مال میں دولت میں توری چیزوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یا اللہ مجھ پر برکت نازل فرما اللہ بارق علینہ بارق برکت نازل فرما یہاں جو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تو ہم پر برکت نازل فلما کہ یعنی ہر چیز میں برکت نازل فرما یہاں یعنی میں ہر چیز کا تجمہ اضافہ کر رہا ہوں اللہ اے اللہ بارک علین اللہ تو ہمیں ہر چیز میں برکت نازل فرما کیونکہ علماء کو بتائے اللہ اللہ سے ہم دعا کریں علامہ باریک علین اللہ ہمیں برکت نادر فرما کس چیز میں جب اس کا متعلق وہ ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ مال میں بلحفظ مال آ تو مال میں برقطا فرما یہ معنی جاتا ہے علم تو علم میں برکہ دادا فرما یہ سمجھا جاتا ہے ہاں جی اور عزت ہوتے عزت میں برقع فرما وہ معنی معین ہو جاتا ہے جب ذکر نہیں کرتے ہیں ہیں کس چیز میں برقع دادا فرما تو عربی ادب کے اصول کے مطابق یہ ہے پھر اللہ ہمیں ہر چیز میں برکہ دادا ہر خیر اور بلائی کے چیزوں میں جو ہماری اس دنیا میں ہمارے لیے خیر ہے اور اس کل قیامت میں ہمارے لیے خیر ہے ان تمام چیزوں میں ہمارے برکت عطا ہوما کیونکہ اس کے برکت کے متعلق معذوف ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مطلب انہیں ہر چیز میں برکت عطا ہوما ہاں یہ سوال ہوتا ہے اللہ کس چیز میں برکت عطا فرما تو سوال اس سوال کا جو اس حایت سے جب وہ چیز بائن نہیں کریں گے تو جواب گویا کہ یوں ہے کہ اللہ ہر چیز میں برکت عطا ہوما میرے علم میں برکت عطا ہوما میرے مال میں برکت عطا اولاد میں برکت عاتا صحت و سلامتی میں برکت عطا فرما ایمان میں برکت عاتا فرما حیا میں برکت عطا فرما تغوا میں برقت عطا فرما صبر میں برقت دادا فرما ہاں کوئی اقتدار پہ ہے تو اس کے عرقت فرما کوئی نوکری پہ آلہپوش پہ اللہ میں برکت عطا فرما ان تمام چیزوں میں برکت کے اللہ کیا ہوتا ہے اس نعمت کا آپ کے لیے دوام اور زیادتی کمانا ہے اللہ یہ نعمت ہمیشہ میرے حق میں ہاں جاری رہے یہ اللہ جو ہے اس نعمت میں میرے لیے اضافہ کرے برکت کا معنی یہ اضافہ کرے اس نعمت میں میرے لیے تو یہ معنی مفہ ہے کیونکہ اللہ ہی ہیں ہاں وہی ذات یہ کا ساتھ آپ کی نعمت کو حفاظت بھی اس کو کرنا آتا ہے آپ کی نعمت کو اضافہ کرنا بھی اس کے خود طاقت بھی اسی پاک ذات کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی کسی نعمت کو آپ سے کم کریں شنے یا آپ کی کسی نعمت کو اور زیادہ کریں ہاں جی تو برکت جو ہے چونکہ برکت کے معنی کیا ہیں زیادہ کرنے اور اضافہ کرنے کا مانا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں لہٰذا مانا یہ کہ اللہ ان تمام چیزوں میں میری زندگی کی ضروریات کی ہاں یہ اور میرے معنی اور میرے ایمان کی ضروریات کی میرے آخرت کی ضروریات کی ان تمام چیزوں میں اللہ تو مجھے برکت آتا ہو برکت کی مثال ایک ہے کہ مم جافر سادی سے کوئی سوال کرتے ہیں مولا طارباً میرے ذہن میں مم جافر سادی ہے اگر میں یہ غلطی نہ کر جاؤں لیکن یہ معصوم سے سوال ہے معصوم سے سوال ہے کہ مولا برکت کی کیا معنی ہے تو معصوم نے سوال دیا مثال پیش کیا برکت کے معنی سمجھنے کے لیے ایک مثال سے تمہیں سمجھاتا ہوں فرمایا ایمانو معنی کتا کتنے بچہ کتیا جو ہے وہ بچہ دیتے ہیں کتنے بچہ دیتے ہیں انہوں نے کہا آٹھ دس کبھی دس بارہ فرمایا بکری اور بیڑ کتنے بچہ دیتے ہیں میں ایک یا بہت زیادہ دو یا بہت زیادہ تین معنی ایک زیادہ تر ایک کبھی کبھار دو ہاں جی شاد نہ دیتے ایمان فرمائیں لیکن پھیلتا کس کے بچے ہیں دنیا میں بین بکروں کی تو ریور کے ریور ہیں ہاں ریور کے ریور ہیں لین کتا تو کبھی کبھار ایک دو نظر آتا ہے محلوں میں شہروں میں ہم نے کہا محلہ یہاں صحیح ہے تو ایمان فرمائیں بس برکت اسی کو بولتے ہیں ہاں اللہ جس جی چیز میں برکت دیں گے وہ تھوڑا ہے لیکن وہ پھیلتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے اللہ جس جی چیز میں برکت نہ دیں ہاں وہ زیادہ تعداد میں ابتدا میں ہمیں زیادہ نظر آ رہا لیکن وہ بہت جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے پھلتا نہیں ہے بس اس چیز کو برکت کہا جاتا ہے تو جیسے کہ بس کسی کو تنخواہ ملا ہاں جی کسی کو وہی محدود تنخواہ میں وہ آرام سے عزت کی زندگی گزار دیتے ہیں کسی کو لاکھوں میں آ جاتے ہیں لیکن نہ اس کو سکون ہے نہ چین ہے نہ وہ پیسہ مہینے کا آخر تک پہنچتا ہے مہینے کا آخر ابھی نہیں ہوا وہ پریشان ہے بھائی کیا کروں ہاں جی مہینہ پورا نہیں ہو رہا ادھر سے جو ہے اس کو پیسہ آتا ہے ادھر سے بیماریوں پہ خرچ ہوتا ہے ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے اور کتنی اور چیزوں میں خرچ ہو کے اس کو سکون کی زندگی بھی نہیں ہے اور اس سے اس کا مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا پیسہ دیتے ہیں اس پیسے کو ضائع ہونے نہیں دیتے اس پیسے کو جو ہے آپ کی ضروری مجبوریات میں جو ہے اسی کو میں ہی صرف ہو جاتا ہے تو جو برکت کے تھوڑی چیزوں میں انسان آرام سے زندگی گزارنا یہ برکت ہے اور زیادہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی آرام اور سکون کی زندگی نہ ملنا چیزیں قرآن فوراً ختم ہوتے چلے جانا ہاں جی تو یہ جو ہے عدم برکت کی دلیل ہے لہذا زان گلامی یہ بہت ہی انسان زندگی میں بہت زیادہ ضرورت اور ہماری اس دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب کرنے کے لیے ہماری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرنا چاہیے چونکہ یہ اختیار بھی اسی ذات کے ہیں ہاتھ میں دست قدر میں وہ جس کو چاہیں اس کے ایمان دل ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں. علم قدرت طاقت ہر چیز میں اللہ نہ چاہیں تو سے ہر چیز سلب کر سکتے یا میرے دعا پر بغیر عالم ہم سب سے ہمارے ان تمام شاگردہ نزیز سے سامعین سے تمام مسلمانوں کے رز میں, میں علم میں ایمان میں طاوا میں حیا میں ہر چیز میں برکت عطا فرما